کوئی بھی نہیں آئی بتا الحمد لله نحمده ونستغيه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من ياده الله فلا مذلله ومن يدل فلا آبي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث اكتاب الله وخير الهديه أي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل دلالة ديس النار أعوذ بالله من الشيطان الذين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 آباد اللہ کی حمد و صلاح کے بعد جو اسی کے لیے لائق ہے ضرور وسلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک اسی طرح سے پہنچایا جس طرح اللہ کے ہفتہ تھا اور محفوظ و معمون یہ جی دین قیامت تک کے لیے اللہ کا آخری دین ہے اللہ نے اس میں سورہ توبہ کی رائف جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے ہمیں یہ خبری سنائی ہے کہ وقتاد یقون الادون کے سبقت لے جانے والے وہ پہلے لوگ من مہاجرین و وہاں میں سے اور انصار رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ تباؤ ہوں احسان اور پھر وہ نہیں صرف تمام بولو اب تباؤ جنہوں نے ابتباع کی ان کی یعنی ان کا راستہ چلے اس طرح سے وفاداری کی جس طرح سے انہوں نے مفاداری کی جس راستے پر چل کے وہ اس مقام تک پہنچے انہوں نے بھی وہ رابطہ اختیار کر لیا بلکہ سان اچھے طریقے سے دا داخلی اور خارجی دونوں ان کی حالتیں صاف تھیں دل کی, کی خواہ علیہ اللہ کی طرف متوجہ تھا اور عمل میں بھی کوئی نہ ریا کی اور نہ سنت سے ہٹا ہوا کوئی کام تھا ان کے لیے کچھ خوشخبری یہ ہے صحابہ کے لیے اور اس کے بعد ان میں مہاجرین اور انصاد اسکون ال کے لیے پھر ان کا راستہ چلنے والے قیامت تک جو آئیں گے ربی اللہ ان اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ رب ان اور وہ اپنے رب زراج یا اکرام سے راضی ہو گئے یعنی کہ ایمان لانے کے بعد مطمئن ہو گئے کبھی شکر بس بسا ان کے دل میں دامن گر نہ ہوا ان کے لیے وہ آپ اور اللہ تبارک و تعالی نے تیار کیا ان کے لیے جناتن ناتن باغات تجری تختحل الانہار وہ اونچے اونچے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین اس میں ہمیشہ رہیں گے آپا کا ہمیشہ, ہمیشہ کبھی بھی نہ ختم ہونے والی لذتیں لذت وہی ہے جس میں سوال نہ ہو دنیا میں سب کچھ بھی مل جائے تو یہ لوگ اندھے عقل کے یہ نہیں سوچتے کہ آخر کار ہر کمال کو یہاں پر زوال ہے کون یہاں پر بیٹھا رہا کس نے کبھی ابد العبد کے لیے عیش و عشرت کی جہاں سے تو جانا ہے وہاں سب سے بڑھ کر نعمت یہ کہ کبھی پھر وہاں سے نکلنا نہیں ہے. اللہ دوبارہ کبھی نہ آئے گا کبھی ناراض نہ ہوگا لا یا بگونا آندھا اور خود ہی دلنا کیا ہوگا کہ وہ حالات جو ہیں ان سے آدمی کبھی بدل کر دوسرے حالات میں چلا جائے دل اٹھتا گا نہیں یہاں پر تو نعمتیں اللہ کی ملتی ہیں تو انسان بعض اوقات دل کو بھرا ہوا محسوس کرتا ہے وہاں دل میں طلب ہوگی اور مزہ تو اسی وقت ہے کیونکہ نیا مت کا جس وقت اس کی طلب ہو پھر وہ کہیں زیادہ بھلی محسوس ہوتی ہے کہیں زیادہ خوش کرنے والی ہوتی ہے جب سخت بھوک لگی ہوتی تو پھر آٹے کا بھی ایک مزہ آدمی کو روٹی کی شکل میں آتا ہے مٹھاس ہے کجی جب رمضان میں پانی کی کوئی بوٹ سخت پیاس میں کلی کے وقت جاتی ہے تو پانی اپنا ایک ذائقہ دیتا ہے جو دنیا کے ہر شربت سے پڑھ کر ہوتا ہے تو وہاں پر خواہش ہوگی اور خواہش یہ جی ہے وہ بھی اللہ پیدا کرے گا اور پھر نعمتیں ایسے ہوں گی کہ نہ کبھی آنکھ میں کسی نے دیکھا نہ دل میں کبھی ان کا خیال گزرا نہ کسی زبان میں رکھا بس جنت وہی ہے جو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا لفظات ہیں وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اس محدود سے وقت میں اس امتحان اپنی جنت کو کھڑا کر لے اپنا جنت کا ٹکر جو ہے وہ لازمی طور پر پکا کر لے ذالک فوج العظیم یہ ہے وہ سب سے بڑی کامیابی جسے کامیابی حقیقتاً کہا جا سکتا ہے باقی دنیا کی کامیابیاں بے شک کامیابیاں ہیں اور خلافت اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی مگر آخر کار اس دنیا نے ختم ہونا ہے اور دنیا کی جب ختم ہوگی ہوگی جب میں مر جاؤں گا میری قیامت تو قائم ہوگی آپ مر گئے تو آپ کی قائم ہوگی مرنے کے وقت کی رزلٹ کا اندازہ تو وہیں پر ہو گیا کہ کس قسم کے فرشتے آئے اور کس طرح سے نیبل گئے اور آسمان پر جب روح گئی تو کن القاب سے نوازا گیا اور اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس امتحان گاہ میں ہمیں وقت سے پہلے یعنی مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہونے کی توقی دکا فرمایا تو وقت رقم الاولون یہ ہے اہل فضیلت کا بیان کہ وہ لوگ جو سبقت لے گئے سب کا کس میں لے گئے بڑھ گئے اللہ رب العزت پر ایمان لانے دے اور اس ایمان کے مطابق عمل کر دیں اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ انصار بنے انہوں نے انہیں پناہ دی اور کچھ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی لفظات کو رشتے داریوں کو تمام قسم کے سہولیات کو چھوڑ کر ان کے پاس چلے گئے بل لگی نت تباؤ اور اس کے بعد صرف وہ لوگ جو ان کے راستے پر ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے راستے پر ہیں اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے وہ راضی ہو گئے مطمئن ہو گئے تابو پھر تو بھی کبھی کا شکار نہیں ہوئے میرے بھائی قرآن اور سنت یقیناً یہی مشء راہ یہی وہ راستہ ہے جو نجات کا راستہ ہے مگر وبا علیہ صحابہ یہ اس پر شرط قرآن و سنت کو کس طرح سے اختیار کیا جائے کس طرح سے سمجھا جائے جس پر جمع صحابہ کو اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے اور اللہ کے رسول اس سے راضی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جو کوئی شخص گمراہی میں بھٹک گیا قرآن و حدیث کو چاہتے ہوئے قرآن و حدیث کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے اور قرآن و حدیث کے بہت سے حکموں پر عمل کرتے ہوئے بلکہ اس کی دن رات کی گردان اور وظیفہ یہ تھا قرآن و سنت قرآن و سنت مگر وہ بھجکا ہوا ددا تھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو شیطان نے عجیب فسوسہ پیدا کیا جو ہم نے اکثر دیکھا کہ وہ گمان کرتا ہے کہ یہ مسائل جو میرے ساتھ ٹکرا رہے ہیں یہ مجھے پہلی دفعہ پیش آئے نہ شر کی یہ صورتیں نہ کفر کی یہ شکلیں اس سے پہلے کبھی موجود تھیں گوا کہ اسلام ان کے اندر شروع ہو رہا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی خوب کہا سلسلہ علین نے اور کسی فاضل بھائی نے ان کے اقوال کا خلاصہ پیش کیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اسلام صرف آج تمہارے پاس آیا ہے اسلام تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چودہ سو چھبیس سال ہو گئے کہ نازم کیا تھا جب انہوں نے ہجرت کی اسلام کے لیے اور آج اتنا عرصہ گزر چکا اور ہر قسم کے لوگ اسلام کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے ابھرتے رہے تو اس سے پہلے بھی کوئی لوگ وہ گزرے ہیں جو مومنین تھے مسلمین تھے مقربین تھے سابقون المہاجرین اور الانصار ان کو فتر دیکھ لو کہ وہ کس طرح سے ان معاملات کے ساتھ نپٹتے رہے کہ تمہاری رہنمائی ہو جائے گی یہ لوگ معلمین تھے ہمارے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازم کیا کسی پتھر پر نازم نہیں کیا کسی جنگل میں رکھا ہوا نہیں ملا کسی شہر کے اندر کسی पड़ा مقامات پر پڑا ہوا نہیں تھا بلکہ قرآن ایک ایسی شخصیت پر पूरी ہوا جسے اور اس کی کردار اس کے کردار کے بے داغ ہونے کی گواہ تھی اور ہمیشہ ہی اللہ کی شریعتیں انبیاء رسل کی طرف آتی رہی جو لوگوں میں سے ایک انسان ہوا کرتے تھے اور ان کے نمونے سے لوگ اچھی طرح واقف تھے کبھی بھی وہ غیر معروف انسان نہیں تھے وہ اپنی قوموں میں معروف قوموں کے سر کے تاج بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو الامین اصادت آل کے لقب سے پکارا جاتا تھا لوگ ان کے صدق سے اور ان کی امانت سے اس قدر متاثر تھے کہ انہیں ان جیسا سوسائٹی میں تو نظر نہیں آتا تھا انبیاء اور رسل ہوتے تو انسان ہیں مگر انسانوں میں ان جیسا ہوتا تو وہ انسانیت کی ہر خوبی میں ضرور نکل ہوتے ہیں اس نبی پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ و وسلم جو کسی کا بھائی تھا کسی کا بیٹا تھا کسی کا چچا تھا کسی کا خامن تھا, تھا کسی کا باپ تھا کسی کا دوست تھا وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھا ایک بشر تھا اس نے اس قرآن کو پیش کیا اور اس پر چل کر دکھایا تاکہ لوگوں کو چلنے میں آسانی ہو آپ پھر ہی بیان کرتے جائیں فلسفہ آپ کسی شخص کو ڈرائیونگ کا طریقہ سکھائیں اور اسے رٹا دیں وہ رٹ لیں ڈرائیونگ کا طریقہ دنیا کی ہر کار اسے ڈرائنگ کر کے دکھا دیں اور جو کار اس نے چلانی ہے اس کا ایک ایک ارجا اسے بے شک دکھا بھی دے کار بھی دکھا دے اور چلانے کا طریقہ بھی ہپس کروا دیں اب ہف کرنے کے بعد جب یہ کار پر بیٹھے گا تو ایک دم سے ایکسیڈنٹ کرے گا جہاں ایکسلریٹر دینا ہے وہاں پر بریک لگا دے گا جہاں بریک لگانی ہے ایکسلریٹر دے دے گا ریورس میں کاٹے گا تو سب کچھ لے جائے گا حتال کہ اپنے آپ کو بھی لے جانے کا ڈر ہوگا کیوں کبھی صرف فلسفے سے باتیں سمجھ نہیں آیا کرتی اسی طرح سے سلس تعلیم نے کہا ان و عمل ایمان قول و عمل کا نام حقیقت یہی ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے اندر یقین اسی وقت پیدا کرتا ہے جب وہ اس کام کو اپنے سے آزما لیتا ہے تو نبی اسرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کو لوگوں تک پہنچایا اس پر چل کے دکھایا پھر اللہ کے نبی علیہ سلاط وسلام تو اللہ نے وہ ساتھی دیے تو ان پر جان چھڑکتے تھے ان کے انتہائی وفادار تھے اور جس طرح سے انہوں نے تربیت کی اسی طرح سے چلا کرتے تھے وہ ذرا بھی جہاں پر وہ روکیں روکنے سے کبھی مانے نہ تھے جہاں پر چلائیں چلنے سے کبھی گریز نہ کرتے تھے ان ساتھیوں کو تربیت کر کے توڑا تو گویا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی اتباع ان کی تابے داری کا مایاس صحابہ تھا بے شک معیار حق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم مگر معیار فرما برداری رسول معیار اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صرف اور صرف شہادہ ربی اللہ عن ہوں بربان اللہ, اللہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ پر راضی ہو گئے اللہ پر مطمئن تھے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز پر کسی آرٹ پر کسی قسم کے حالات پر وہ معترف نہ ہوئے یہی کہنے والے تھے کہ مفنی ہے حکمت پر مبنی ہے تو میرے بھائی یہی سے بہت سی جماعتیں کی اسی پر مجھے اپنے لیے اور آپ کے لیے روشنی ڈالنا جاننا ہے آج کہ ہمیں قرآن اور سنت کو اس طرح سمجھنا جس طرح صحابہ نے سمجھا تابعین نے سمجھا سبا تابعین نے سمجھا اور جس طرح امت کے اندر ایک گروہ ہمیشہ سمجھنے والا موجود رہے گا اور چلتا رہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ و عالیہ وسلم دیے حدیث کئی ایک ترخ سے کہ لا من امتی ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ میری امت میں ایک گروہ رہے گا ظاہرین حق الحق حق پر غلب ہوں گے یعنی حق پر قائم ہوں گے حق پر جمے ہوئے ہوں گے یوں کا دلو وہ کتاب کریں گے اللہ کے راستے امام بخاری رحی محلہ بہت بڑے حقیقی ہے صرف محدث نہیں بہت بڑے حقیقی ان کی فقاعت کے کمالات ان کی صحیح بخاری کو پڑھنے والے اور اس کے ماہرین اساتذہ جانتے ہیں امام بخاری نے اس کو باب بنایا قائمت من امتی علی الحق میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر غالب رہے گا حق پر جمع ہوا رہے گا ظاہرین غالب اور وہ اللہ کے راستے میں قتال کریں گے امام بخاری نے اس سے آگے اضافہ کیا اپنی طرف سے ہم العلم و علم والد جبکہ قتال کرنے والے کمانڈر لوگ ہوتے ہیں لڑاکا لوگ ہوتے ہیں اسامہ بل لادن جیسے سپاہی لوگ ہوتے ہیں ولافا عموماً تاریخ صاحب ہے بے شد الفا کتال میں بھی آ جاتے ہیں اور عالم کا آنا بارش برست ابن کہنا رحمہ اللہ خود قتال کرتے رہے کتا میں شریک ہوتے رہے مگر حقیقت قتال کے لیے باقاعدہ یہ جوان ہیں جن کا یہ کام ہے کہ اس میدان میں جوہر دکھائیں اور انہوں نے امام بخاری نے یہ کیا کہہ دیا ہم العلم انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کتال جو علم کی روشنی میں نہیں ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں نہیں ہے جو اس راستے پر نہیں ہے جس راستہ پر اللہ کے رسول صحابہ اسکور کر گئے وہ کتاب کتاب نہیں اسے حدیث کا ہے حدیث حدیث میں بھی تقریباً یہ الفاظ ہیں کہ لا تزال من میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ظاہرین ہوں گے غالب ہوں گے الحق حق پر اور فرمایا کہ یہ اسی پر قائم ہوں گے حتٰ یا عطیہ حتیٰ کہ ان تک پہنچ جائے امر اللہ اللہ کا حکم ضلی مول قیامت تک کئی فرما حت تک و مسا اس کنیکے جو حدیث ہے اس میں ہے کہ قیامت کے قائم ہونے تک ایک گروہ لا آزادی یادگاروں کا مطلب ظائر نہ ہونا ہمیشہ موجود رہنا ہر وقت یہ گروہ موجود رہے گا اس میں ہر روز موجود رہنے کا مقوم بھی پایا جاتا ہے اور اس میں موجود رہنا ایک عادت ہونا اس امت میں ایک مستقل صفت ہونا یہ بھی پایا جاتا ہے تو کیا آج وہ طائفہ منصورہ موجود نہیں اسی کو کل منصورہ کہا اس کی تلاش پھر کیوں نہ کی جائے ہر وہ شخص کے مطلاق یہ حق ہے اسے چاہیے کہ اطالف فت المنصوروں کی تلاش کرے اور ان کی نشانی کیا ہے کہ ظاہرین الحق وہ حق پر جمے ہوئے ہیں اور امام بخاری نے اضافے کے ساتھ کیا مہربانی فرمائی کہ علم والے وہ جہالت سے دور وہی کے علم پر دائیں ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے لوگوں میں اسلام کا کیا مفموم پایا جاتا ہے کسی قوم کی بربادی اور تباہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے ہاں دین کا مفہوم وہ ہو جو عوام الناس میں پایا جائے دین کا حوالہ عوام الناس میں پایا جانے والا مفہوم ہو پھر وہ قوم برباد ہو جاتی ہے اور وہ تقریب جامن کا شکار ہوتی ہے اور اندھے ہوتے ہیں وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں جب تک امع علم کی سرپرستی موجود ہے جو انہیں وہیں سے جوڑتے رہے اور اس طریقے سے دور کریں جس طریقے کا عقائے ختل منصورہ چلتا چلا آ رہا ہے تو پھر خیر ہے یہ کشتی یہ نوح ہے تو میرے بھائیوں آج تلاش کرنا ہے عطا ختن منصورہ کوئی ہے ضرور ہوگا آج امت پر للگار ہے کفار کی امریکہ وہ کافر ہے جس سے تمام دنیا تو کو کپان کو للکارا اور یہاں تک کچھ نے صاف کہا کہ میرے ساتھ یا میرے مخالف تیسری کوئی بات سننے کے لیے میں تیار نہیں وہ مفت ثقافت اپنے کفر کے ساتھ مف اور ہمیں تماچا لگا رہا ہے کہ ہمارے سین میں اگر کوئی بھی غزارت ہے ایمان و اسلام کی تو ہم بھی اس کے کم از کم اسی نعرے سے اس بات کو اخت کریں کہ ہم یا اسلام کے ساتھ ہو جائیں معاذ اسف اللہ یا اسلام چھوڑ دیں جو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جو کہ بوس میاں کے ایک آدمی تقریر کی حاجیوں میں کھڑے ہو کہ ہم بوسنیا والوں کو ان امریکیوں نے اور امریکیوں کے یاروں نے ان مرتبوں نے اور منافقوں نے سرپوں نے ہمیں چلتے چل ہوئے آروں پر جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے ان پر پھینک دی اور ہمارے ٹکڑے کے جبکہ ہمارا اسلام یہ تھا کہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہماری دو عیدیں ہوتی ہیں اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کلمہ اس کے علاوہ ہم ہر طرح سے کفار کے رنگ میں رکھے ہوئے ہماری تعلیم ثقافت ہماری تہذیب ہمارا رسم و رواج ہمارا لینا دینا سب کچھ لباس وغیرہ کپڑا کا لباس تھا تب ہم نے سوچا یا تو اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں کہ مر کے کچھ مل تو جائے اللہ کے ہاں یا یہ ہے کہ ماں اللہ سب کو لے کے چھوڑ دیں تو آج میں تمہارے اندر ہوں کہ آنکھیں کھول کر سن لو کہ ہمیں اسلام کا کچھ پتہ نہیں تھا سا شاخر نے پھر بھی ہمیں قتل کیا تم تو اسلام تو جانتے ہو تمہاری تعلیمات سے تو اسلام پھیلتا ہے تمہیں سبھی کا سنگت کرو گا کیونکہ جتنی فکر امریکہ کو سعودیہ کے نظام نے تعلیم کی ہے اتنی کسی اور بات کی نہیں وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بل اعظم ختم کر لوگو تو کیا تمہیں کامیابی ہوگی جب تک سعودیہ میں جو نظام تعلیم ہے اس کو تم بدل نہیں لیتے اس وقت, وقت تک یہ جہاد یہ کتاب یہ ٹکراؤ پیدا ہوتا رہے گا کیونکہ سعودیہ اسلامی حکومت کا ایک کھنڈر ہے جس نظام حکومت تو باقی نہ رہی اس کے بہت سے نشانات باقی ہیں جن میں سب سے زیادہ معقوذ نشان جو تعلیم ہے نظام تعلیم نظام تعلیم ان کا قرآن و سنت کے مطابق ہے اور عقائد کے بارے میں خوب بیدار کر کے لوگوں کو سنت کے مطابق عمل سکھایا جاتا ہے اس خیر کی وجہ سے وہ بستی جو ہے علم اور علما کے بھری ہوئی اور آج انٹرنیٹ پر پوری دنیا کے سامنے ظاہری نہ اللحب کا کوئی منظر پیش کر رہا ہے تو یہ سلحی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں بیہم کے لابھ جہاد کی بھی قیادت ہے آپ کے جہاد کی قیادت اور اس کے بعد جو یہاں پر افغانستان میں ہو رہا ہے بغیر تعاون کی شمولیت کے اور تعاون کی مدد کے اس جہاد کی قیادت اور دنیا بھر میں جہادی فکر کی تیادت الحمدللہ الحمد اللہ کے ہاتھ میں اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ سعودی سعودی تربیت کے لوگ ہیں اور انٹرنیٹ پر اسلام کی ترجمانی میں انہوں نے وہ حق عربی میں ادا کیا ہے ان سے تو میں نہیں جانتا جو انگریزی میں نہیں ہے اردو میں نہیں ہے تو میں دلا یہ جھلک دیکھتا ہوں ظاہرین الحق علم اب ال ال وہ کی بات اب جہادی علماء میں بھی اور سعودی علماء میں تو پہلے علم بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ وہاں پر تو چپے چپے پر آ رہے ہیں اب جہادی لوگوں میں بھی الحمدللہ للہ وہ کمی پوری ہو رہی ہے کہ علماء کسرت سے پائی جاتی ہے اور اب تیراس میں جہاد کے جانے کے بعد وہ سعودیہ کے علماء سے حاصل کرنے میں زیادہ آسانی محسوس کرتے ہیں تو میرے بھائیوں دیکھنا چاہیے طائفہ منصورہ کون ہے ابن تو رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں جس وقت کے دمچ پر چڑھائی کی ہے تاٹاروں نے اور اس وقت حلاقوں کا حملہ بھی ہو چکا تھا مسلمانوں کی کمر سوکھ چکی تھی یہ تو آٹھویں ہجری کا واقعہ ہے اور مسلمان جو ہے اتنے دب چکے تھے کہ جس طرح آج ہماری حالت ہے بالکل عالم اسلام کی یہ حالت ابنتیہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نام لے لے کر انہوں نے حجاز کا نام لیا یمن کا نام لیا افریقی ممالک کا نام لیا اور سب ان ممالک کا نام لیا جس میں مسلمین آباد ہیں مسلمانوں کے ملکوں کا اور کہا کہ حکومتوں کا یہ حال ہے کہ یا تو کفار کے تاتاریوں کے امیل ہیں انہیں کے ایجنٹ ہیں یا ان سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے اس حال میں مصر کا بادشاہ ہے جس نے لب کہا اور وہ ابن تہلیہ کے ابھارنے پر ابھرا اور تکاروں سے لڑنے کے لیے آیا تو کہا کہ اس وقت بلا شبہ مصر کے اور شام کے لوگ ات المنشورہ یہی وہ فتح یاب گروہ ہے وہی طائفہ ہے جس کی نشان نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو کافر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ابن نے کا ساتھ دے رہا ہے اور اس خود کفار کے ساتھ ٹکرانے کے لیے اس نے اللہ رب العزت کے دین کی عزت اور اس کی غیرت کا عملی احساس ظاہر کیا ہے اس عطائف المنصورا میرے گمان میں تیمیہ رحمہ اللہ کہ اس تجزیے کی بنیاد پر یہ ضرور کرنا ورنہ میں طالب علم یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا میرے گمان میں یہ عصائفہ المنصورہ یہ نہیں کہ اب امت میں اور کوئی ہے نہیں سب وہ لوگ جو کی حمایت کر رہے ہیں دعوت کے میدان میں اور اسی طرح سے میڈیا کے میدان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں تہذیب کے میدان میں تعلیم کے میدان میں غزہ کے کسی بھی ایک میدان میں کیونکہ آج مسلم کو کتاب و جہاد صرف نہیں کرنا کتاب کے میدان میں بلکہ ہر میدان کے اندر لڑنا ہے کفار نے جو ہم پر یلغار کی ہے تہذیب اور ثقافت اور فکر کے میدان میں وہ اس کی دولوں اور اس کی توپوں اور اس کی قتل و غارت سے کہیں زیادہ زہریلی حال یہ ہے کہ میں معمولی نکال دیکھا تو بہتر میری زبان تھک گئی اگر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان بہت کم توجہ کر رہے ہیں اس لیے میں مثال دینے کی بار بار ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اس خدیث کی ثقافت میں اس خبیس کی کوششوں نے اور اس کی شرارتوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو موسیقی کی آواز آتی جبکہ اس مسجد میں کوئی موسیقی کے آلات لے کر نماز پڑھنے بھی آ جائے نا وہاں اپنی ستارت گدار رکھنا چاہے تو سارے چیز شروع کر دے اپنوار رکھو اپار رکھو یہ حال ہے مگر بیت اللہ کے اندر موسیقی بولتی ہے لمبی گاڑی والے مل انسان جو سنت کا پبند ہے سپنوں سے اوپر شلوار رہا ہے رفل جلین کے ساتھ دماغ پڑ رہا ہے اس کا موبائل بول رہا ہے نماز ہو رہی ہے چراغ ہو رہی ہے اور درمیان میں موسیقی کی, کی آواز آتی ڈل آ رہی ہے کیا یہ ان کی شرارت نہیں ان کی ثقافت کی فتح نہیں کیا وہ بگڑے نہیں بجا رہے ہمیں ہر میدان میں کتابوں کے حد کرنا ہے اسی واقع علماء نے کہا جو قتال کرنے والے ہیں وہ دعوت دینے والے مسلمین کی تسلیم نہ کریں کیا وہ قتال میں ہیں امریکہ سے ٹکرا رہے ہیں جانیں اپنی قربان کر رہے ہیں ایسے کہ جس طرح جان کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بنی ہے ان کے نزدیک اللہ ان کی قربانی کو قبول کرے آمین اللہ ان کی عزت افزائی کرے آمین اور اللہ جلد انہیں اسلامی حکومت عطا کرے آمین مگر جو دعوت کے میدان میں لوگوں تک دعوت حقاق پہنچا رہے ہیں لوگوں کو دین کی سمجھ سے ہمکنار کر رہے ہیں تاکہ وہ اگر ان کا ساتھی بننا سمجھتے ہیں اپنے لیے مناسب دن کا ساتھی بن جائے تعالی میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کے میدان کے لیے زیادہ موجود ہے تو دعوت کے میدان میں کام کرے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کی خدمت کر سکتے ہیں تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں خدمت کرے ایجوکیشنسٹ بن سکتے ہیں تو ایجوکیشنسٹ بنے بن مگر بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامی عقائد میں اور اسلامی ملحد میں زندگی کا چلنے کا اسلامی راستہ اس میں مضبوط ہونے کے بعد جس میدان کو اپنے لیے مناسب ترین سمجھتے ہیں اپنا تجزیہ کرے اس میدان میں اپنے آپ کو آج جھوک دینے کا وقت آج تمام توانائیاں تھپا دینے کا وقت ہے وہ وقت نہیں ہے کہ انتظار کیا جائے انتظار جس نے کیا وہ گیا آج تو حزب اللہ میں نام لکھوائیں گے تو بچ جائیں گے آج اگر ہزب اللہ میں نام نہ لکھوایا تو شیطان کے بسواس ہزبو شیطان میں کھیل کر لے جائیں گے آج حزب اللہ اور حزب الشحان کی تقسیم ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیسنگ گئی کی تھی اور وہ سادق المزدوق نسکا کی فصل اول میں ہے یعنی بخاری یا مسلم کی روایت لوگوں کے دلوں پر فتنے پڑیں گے جو دل فتنے کو قبول کرے گا اس پر کیا نکتہ پڑ جائے گا جو دل فتنے کو قبول نہیں کرے گا اس پر کیا نشان کی بجائے سفید نشان ہو جائے گا کہ لوگ دو دنوں والے ہو جائیں گے ایک کے دن بالکل سیا اونگ برتن کی مانیں اس برتن کو جلا جلا کر آگ میں کالا کر دیا نہیں کہتے اونڈا کرو تو بالکل سیا ایک دن سنگ مرمر کی طرف سے سی جب تک زمین و آسمان قائم ہے اللہ ان کو کبھی بھی سپنے میں دوبارہ مبتلا نہ کرے گا اللہ ہمیں ان میں سے کرے ہم اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا وہ بخاری اور مسلم کی نہیں مگر صحیح ہے لوگ بستے چلے جائیں گے دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں یہی یہ دلوں کی تعبیر ہے ایک خیمہ نصاق کا ایک خیمہ ایمان کا فرمایا جو نفاق کے پہمے میں ہوں گے لا ایمان اصی لا لالی جلس کا ہے ایمان نقیرا ہے اس پر نصب ہے زبر ہے اس کا مطلب ہے ایمان کی رستی بھی ان کے اندر نہ رہے اور یہ ایمان کا پھیما بنے گا لال نفاق اصیم لفاق کی رسی بھی نہ رہے گی یہی وہ ہے کہ آسمان و زمین جب تک قائم رہے گا اللہ دوبارہ فتنا میں مبتلا نہ کرے گا ہو سکتا ہے وہی کہ مہاجی کے ساتھی بننے والے تو میرے بھائی حسن کثیر ہے آج کشتی یہ ہے کہ افطار فا المنصورا کا راستہ اختیار کیجیے یہ افطار ف ہے جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور لڑائی کے میدان میں بھی عقائد اس طرح سے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لڑائی نے انہیں عقائد سے حاصل کر دیا لڑائی نے انہیں اسلام کی ترجمانی سے حاصل کر دیا جو شروع شروع میں لڑائی ہوئی روس کے ساتھ مجھے لیگ لڑنے کے لیے آ گئے تمام دنیا کے ملکوں سے اس میں بہت کچھ زخم تھا وہ خیر تھی جس میں صدورت تھی اس میں زیادہ جو جمع ہونا تھا اہل اسلام کا وہ گن پر بندوق پر جمع ہونا تھا اکاؤنٹ کے اندر تربیت کی فکر بہت کم کی گئی یہ اللہ بات ہے کہ لوگ اربوں سے جڑنے کی وجہ سے فلطیوں سے جڑنے کی وجہ سے توحید کے اندر بہت کچھ ترقی کا جو بڑا شرک ختم ہوا افغانستان سے مگر حقیقت دعوت کا حق ادا نہ کیا گیا اور اصل لڑائی کا حق ادا کرنے کی فکر تھی اور امریکہ اور سعودی اور پاکستان جیسے ممالک راضی تھے کہ ان کا مشترکہ دشمن مر رہا ہے یہ مشترکہ دشمن ختم ہوا پھر ان کے دشمن ہم تھے جب جو گولیاں ہمارے لیے تیار کر کے رکھی تھی وہ ہم پر برتنا شروع ہو گئی اب جب ہماری باری آئی اور ہم سے دگا ہوئی اور ان تواف نے اپنا آپ دکھایا تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو تعاون ہیں یہ تو کبھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے اب ہم نے اقائد کی بہت گوشت کی اب عرب مجاہدین اقائد کے میدان میں اسلام کی تعلیمات کے مقام میں بہت زیادہ یہاں پر حساس ہے اور خوب بیان کرتے ہیں میں یہ ہی ایک شخص ایک عالم ہے ان کے بہت بڑے عالم ہے ابو بصیر عبد یا عبد المنافا مصطفی حلیمہ ابو بصیر اکتر ان کا پورا نام یہ بہت شاندار عالم میں نے دیکھتا ہوں اگرچہ سعودی عرب علما تو ان سے بھی بڑے علماء جیسے شیخ جیسے بن عبد الرحمان الحوالی اور اسی طرح سے دیگر علماء بہت سے اور تو یہ لکھتے ہیں انہیں ایک سوال کیا گیا ہے اس کا یہ جواب دیتے ہیں تو میں اس سوال کو بھی پڑھتا ہوں اور آپ کو ان کا جواب بھی پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان سوالات کا جن کا آج کل بہت زیادہ آپ غلغلہ سنیں گے ان کا حال کیسے سوال ہے کہ کہتے ہیں انشو ہونا کہ مصر ہم مصر کے رہنے والے ہیں اور یہ ایک مرتد حکومت ہے جو اللہ کے دین کی بجائے دین ابلیس کو لوگوں پر نافذ کیے ہوئے اور سارے طریقے کے دین ابلیس کے ہیں تو قرآن پٹے ہو رہی ہے قرآن مجید کو لگتا ہے تو اب آپ لطر کی دین الاسلام انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا حکومت والوں ہیں میں فی دین الطاث اور یہ دین تاغوت میں داخل ہو گئے اپنی دین, دین اسداق کر فیملی میں بنانے لگے وشر علی بحکم ہی اور تاغوت کا حکم چلتا ہے غیر اللہ کا بشر کا بنایا ہوا اور انہیں کا شریعت چلتی ہے آج بلاد ما کون یقول اور یہاں کے مصر کے رہنے والے لا اللہ کہتے ہیں عوام کا حال اب بیان کر رہا ہے کہتا ہے کپور جمی یا نواب کی جہاد مگر انہوں نے اس شہادت لا الا محمد رسول اللہ کو توڑنے والے سارے اعمال کر دی ایک وہ امال ہے جو شہادت لا الا اللہ کے خلاف ہے وہ, وہ گناہ ہے جو کفر شرک نہیں قفر و شرک وہ گناہ ہے جو اس شہادت کو توڑنے والے ہیں پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے ان کو نواقف کیسے کہتے ہیں سب نواق کے یہ عام لوگ بھی مرتقب ہیں مصر میں رہنے والے مثل حکم جیسے کہ یہاں پر حکم غیر اللہ کا چل رہا ہے جیسے کہ وقت حاکم لوگ عدالتوں میں جا رہے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے اور وہ عدالتیں ہیں ہی نہیں وہ عدل ہی نہیں ہے وہاں تو بشر کا قانون جاری ہے اس کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں مسلمان ہو کر اس جب سے فیصلہ لیتے ہیں جو اللہ کے شریعت سے بے پرواہ ہو کر فیصلہ کرتا ہے اب تحاق گھرے ہوئے قانون سے فیصلے لیتے ہیں وہ عبادت القبور قبروں کی پوجا ہو رہی ہے مردے پوجے جا رہے ہیں وموالات موالات القفار کفار سے دوستیاں ہو رہی ہیں عیسائیوں کو یار بنایا ہوا ہے پیار محبت پڑے ہوئے ہیں آدھا دین جو دین کے دشمن ہیں منکرین حدیث آچاری مشرق بائمان طرح طرح کے ان سے دوستیاں کی جا رہی ہیں رشتے ناطے ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ومحار اولیاء اور اولیاء اللہ کے ساتھ جنگ کرتے جو حق کی بات کہتا ہے اس سے عوام بھی لڑتے حکومت بھی لڑتی بس سوال اب میرا سوال کیا ہے وہ یہ ہے الحکمی میں یہ کہتا ہوں کہ مصر میں رہنے والے جو عوام ہے ان میں سے میں کسی کو مسلم نہیں کہتا میں کسی کو مسلم نہیں کہتا حکم کے اعتبار سے ولا الی اللہ عرفا عقیدہ کبور اور میں صرف اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں جس کا عقیدہ مجھے معلوم ہے دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ولادین اللہ دینا آرف ہوں میں انہی کا صرف ذبیہ کھاتا ہوں جن کو میں پہچانتا ہوں دوسرے کا نہیں کھاتا فال کیا میں کر رہا ہوں وحال قول الرجل اور کیا بندے کا یہ کہنا بالاسلام کیا اس کو مسلمان کہے جانے کے لیے الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ دلالتم السلام اسی حاضر زمان کیا اس زمانے میں کسی کا نماز پڑھنا اس کی دلالت کرتا ہے کہ یہ مسلم ہے ماں العلم عل علم ہے فتوا کہ فتویٰ جو ہے شرعی مجھے یہ بھی پتا فتوے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک جس کے بارے میں فتویٰ پوچھا جا رہا ہے اس کا حال معلوم ہو ایک یہ کہ فتویٰ لگانے والے کو حکم شرم معلوم ہو اس معاملے میں کہ فتوا کیسے لگایا جاتا ہے اللہ کے قرآن اور سنت میں کیا حکم ہے الجواب جواب, جواب سنیں الحمدللہ رب العالمین العالم افطاد ارتداد النجمت الحاطمہ لا یَر ارتداد المسلمین اللہ دینا سون اپ اللہ کی کو محا تل کل انجم المرتدا کہتے ہیں کہ جب یہ نظام جو ہے جیسے پاکستان کا نظام ہے یا مصر کا نظام ہے جب یہ مرتد ہو جائے نظام اللہ کا نظام نہ ہو کافر کا نظام نافذ ہو ملک پر تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہاں پر جو مسلمین آباد ہیں ان کو بھی ہم کہیں اور انہیں بھی مرتب کہیں بُن اللہ تخت و کثیر ان بلدی ماردین اللہ کی سہل انح شیخ السلام ابن تعمیر ہمارے یہ جو ملک ہیں پاکستان مصر وغیرہ جن پر غیر اللہ کی حاکمیت ہے غیر اللہ کا قانون چلایا جا رہا ہے ان کی حالت ماردین سے مختلف نہیں ماردین کا علاقہ تھا ابن تعمیر کے دور میں وہاں پر تاتاری قابض ہو گئے تھے اور وہاں رہنے والے لوگ مسلمین یعنی قانون کافر کا چلتا تھا اور رہنے والے مسلمین تھے کیا کہ جو ابرطین نے ان کے بارے میں فتوا دیا تھا وہی فتوا ہمیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہم سے پہلے بھی اسلام موجود تھا اسلام ہماری طرف پہلی دفعہ نہیں آیا اسلام پہلے بھی رہا ہے اور اسلام پر عمل کرنے والے ہم سے زیادہ عالم کو ہی زیادہ ہم ان کے سامنے تو اتنے ادنا طالب علم ہے کہ ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہو رہے ہیں اور مستقبل مستقدمین میں بھی اور اللہ کے تفرب میں بھی کہیں بڑھے ہوئے تھے ابن تعینیہ ان علماء میں کہ کہ ایسے علماء امت میں کم پیدا ہوئے اب ابن تعینیہ سے پوچھا گیا کہ ان کا فتو کیا ہے تو ابن تعینیہ ہل سکانا کی الکفار وہ قاتل المطنف سیگا اس میں جو کفار تھے وہ حاکم تھے اور مسلمان رعایا تھے عجاب شیخ الاسلام ابنت احمیہ نے جواب دیا دماول مسلمین و اموال محرم متن ہر کانوں کی ماردین اوغل یا مسلمانوں کا جان ماض مسلمان مجاہدین کے لیے مقاطرین کے لیے حرام ہے ہاں وہ مار دین میں رہتے اور ماردین کی حکومت کافر ہے اور مرتدہ کیوں نہ ہو اما کون ہوا دار الحرف اما کون ہوا دار الحرف جہاں تک یہ تعلق ہے کہ وہ دار الحرف ہے یا دار السلم کرنی ہے اور سب لوگوں کو مارنا ہے یا وہاں پر لڑائی نہیں کرنی فائدہ مرکب یہ نہ دار الحرب ہے نہ دارالقلم ہے اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں لڑ سکتی من غلطی دار الفلم نہ تو دار الفلم ہے کہ جہاں پر لڑائی کرنا جا جائز نہ ہو تو مسلمان قتل ہوں گے اللہ کے پجرا علیہ احکام الاسلام جس پر اسلام کے حکم چلائے جائیں لکن ہاں مسلم اس لیے کہ وہاں کے جو جنوب ہے لشکر ہیں وہاں کے وہ مسلمین ہیں اس لیے اس کے خلاف چڑھائی نہیں کی جائے گی دارالخل ہے ولاب من ملا کہ نہ تو دار الحرد ہے کہ جس کے جو ہے ہاق الب اور رہنے والے سب گفاروں بل یا قسم خالف یہ تیسری قسم ہے مسلمان کے ساتھ وہاں پر مسلمان کا سلوک کیا جائے گا اور کافر پھر ساتاری ہاتموں کے ساتھ کافروں والا سلوک کیا جائے گا کل اب یہ فتوا دیتے ہیں ابو بشیر کہتے ہیں وہ ہاف یہ ہم اکثر کی حاضر اثر لطفا کی اسلام آج بھی ان شہروں کے بارے میں ان ملکوں کے بارے میں وہی ہمارا بھی فتویٰ کا تھا وہ کیا ہے اما طالی مصر وغیر یا جو آپ کا بھائی فتویٰ ہے اور خیال ہے تو یہ سارے عوام جو پاکستان میں یا مصر میں رہتے ہیں قبروں کی پوجا بہت زیادہ ہو رہی ہے لوگ عدالتوں میں اپنے فیصلے کرانے جا رہے ہیں لوگ اس ہاتم کی خوشامد کر رہے ہیں اسے اپنا ہاتم بتاتے ہیں اور اسے اسلام کی باتیں بتاتے ہیں گویا کہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے یہ ساری خرابیوں کے باوجود یہ لوگ مرتب نہیں ہے پاکستان کے یا مصر کے رہنے والے اس طرح سے مت کہو اور وہ وقف ویر الدیک والا صحیح تیری بات نہ تو باریک ہے نہ پوری طرح صحیح ہے اور آخرتی تیری بات سمجھ سے پوری طرح متفق نہیں کی پوری طرح سمجھ کر بات نہیں کی فل فتو شرعیہ تما زکرتا تیرے نزدیک خود فتو شرعیہ جو ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہوتی ہے ایک تو لوگوں کا حال معلوم ہو اور ایک تو حکم جانتا ہو فتوا لگانے کے لیے کہ قرآن و سنت کا اس میں کیا ہے وَا اقول میں من من جس نے الہ الا کہا اب سلاد یا نماز پڑی واجہ من الرائن اللہ تب تبد اللہ اسلامی ہی یا اس قسم کے اس کے احوال ہوئے جس سے یہ پتا چلے کہ یہ مسلم ہے واجب الفرار الحبل اسلام ہم اسے مسلم سمجھیں گے جب تک کوئی کفر و شرک اس سے ظاہر نہ ہو وہ تعما مسلم ہی اور اسے مسلمان کا معاملہ کریں گے جن سلاب فلفہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اپنی زبی حتی اس کا ذبیہ کھائیں گے وغیرہ تعلیم وہ لائز اور جائز نہیں ہے خلاف ہی ظاہر اس کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور یوح کم و لہو اسے کافر کہا جائے من الاسلام اور یہ کہا جائے کہ اسلام سے ہو جائے مثلا یہ کہے کہ مرزا غلام یا غلام کا دیا میرا تخیلاتی لیڈر ہے یا مصطفیٰ کمال پاشا میرا تخیلاتی لیڈر ہے یا یہ کہے جب کہ ہم اکیسویں صدی سے گزر رہے ہیں آج خلافت راشدہ کا نظام نقاب عمل ہے یا یہ کہہ دے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے کچھ مسلمانوں کو امریکہ کے حوالے کرنا مجبوری ہے اگر یہ نہ کیا جاتا تو ڈیزی کٹر پاکستانیوں پر برستے یہ ایک کھلا کفر ہے اللہ القفر البوا اللہ کہ کفر بواہ ظاہر کر دے یا یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کو مشکل کچھ اور حاجت روا ہے یا علی مدد پکارے اور سمجھے کہ علی میری ہر مشکل میں مدد کرتے ہیں ہر کو پورا کرتے ہیں یا یہ کہ نبی علیہ سلاۃ السلام کی طرف سے آئے ہوئے کسی فرمان کو ان کا فرمان جاننے کے بعد اس کی توہین کرے یا اس کا انکار کرے یا قرآن کی توہین کرے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستافی کرے یہ الکفر الفوا ہے من غیر مان ان شرعین اور شرح مانے کوئی نہ ہو کوئی مانے نہ ہو شرح جس کی وجہ سے فتوا رکتا ہے وہ مانے کیا ہے جہل ہو ایسا کہ جس جہال کو وہ دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتا وہ جہالت نہیں جس کو جان بوجھ کر جہالت بنائے ہوئے لنا سی ہندن کتاب اللہ وسنت رسول برحان کاتے اور اس پفر پر ہمارے پاس قرآن و سنت سے کھلم کھلی دلیل کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام سے یہ صحیح ثابت ہے منطل صلاح جس نے ہماری نماز پڑھی بخاری مسلم کی روایت ہے وہ تب قبلا ہمارے قبل کی طرف منہ کر کے وَا ہمارا کھایا فضا تل وہ مسلم ہے لاہ ذمت اللہ و ذمت رسول اس کے لیے اللہ اور ذمہ ہے وفی صحیح مسلم اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یوم راج العلن ایک دن نبی علیہ السلام غذبے میں تھے جنگ میں تھے ایک آدمی کی آواز سنی وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر پکالا نبی علیہ طلاح اسلام نے کا الفطرہ یہ بندہ فطرت پر ہے پکالا لا الہ الا اللہ تبھی اس شخص نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ پکالا تو نبی علیہ اللہ نے کہا کا من النار بھائی تو آگ سے نکل گیا خا حکم نبی یہ نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم حکم سہ لا تو ڈر کے تو نبی اللہ سلاف اسلام کے حکم کی مخالفت کرے اور تے مسلمان نہ مانے اور تو ہلاک ہو جائے گمراہ ہو جائے اما سلا تو خلفہ مذکور الحال جہاں تک نماز پڑھنے کا تعلق ہے اس شخص کے پیچھے جس کا حال معلوم نہ ہو اور مسلمان ہونے کی نشانیاں ظاہر ہوں یہ نہیں کہ مصرک نشانیاں جا رہا ہوں وہ نماز پڑھا رہا ہے اور وہ اس کی مسجد میں کا یا رسول اللہ یا اللہ یا علی مدد یا وس اعظم پھر نہیں یہ تو نشانیاں صرف کی ہے نشانیاں کوئی بھی نہیں ہے بس مسجد خالی ہے یہ خالی ہونا بھی توحید کا ہمیں گمان ہوتا ہے کہ یہ توحیدی لوگ ہیں یا کوئی اچھی بات لکھی ہے یا الرور یا رضا یا الرحیم یا الرحمن الرحیم ایسی تو بات ہے تو فرمایا یہ مشتور الحال ہے اس کا حال ہمیں معلوم نہیں تقسیم اس کا حال مشکور چھپا ہوا ہے تو کہتے ہیں اما سلاف جہاں تک نماز کا ہے خلقا مشکور الحال مشکور الحال کے پیچھے ابن الگیر نے اس پر کہا کہ تمام آئمہ متحق ہے بکالا و تجوز اصلاف فلقل مسلم اتفاق العمہ العربا جس مسلمان کی عقائد کی اور امال کی تفصیلات معلوم نہ چی رہی ہو اتنا پتہ چلتا ہے کہ مسلم ہے اس کے پیچھے اربا چاروں اماموں نے نماز کو جائز قرار کیا دیا وہ ساری آئن مل اور تمام مسلمانوں کے آئین منے سمن کال اللہ جما کا من <الْبَاطِن> کہتا ہے جس نے کہا کہ میں جمعہ بھی نہیں پڑھوں گا جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھوں گا صرف اس کے پیچھے پڑھوں گا جس کے عقیدے کی تفصیلات مجھے پوری طرح جو باطن میں اس کا عقیدہ مجھے بتائے کیا عقیدہ ہے یہ بدتی انسان ہے مخالف الس یہ صحابہ کا مخالف ہے وہ تابعین لحم بھی احسان اور تابئین کا بھی مخالف ہے جنہوں نے اچھے طریقے سے صحابہ کا راستہ چلا اور کہتے وہ این المسلمین الربا وغیرہ اور آئمہ اربا اور تمام آئمہ مسلم اس کا راستہ سائفہ آل کا راستہ نہیں ہے یہ لگتا غیر قبیل مومنین ہے کیونکہ رسول بنا فرمانے کی ما اس کے رسول کا راستہ اس پر واضح ہو چکا غیر طبیل مومنین اور وہ راستہ چلا جو مومنین کا راستہ نہیں بلکہ ان کا راستہ تھا جو مومنین نہیں ہوتے غیر مومنین تھے ان کا راستہ چلا نو یو ہی ماں طب اللہ جہنم و سا جدھر پھرنا چاہتا ہم پھیر دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ برا ٹھکانا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمام کی مخالفت کی سما اے عالم جان لے میرے بھائی انا حاضر اعتقاد اللہ کی انتا علئے یہ عقیدہ جس پر تو آج ہے اس دفت علاقوں میں مخالف لتاب سننا یہ ابو بشیر کا یا ابن البن کہ عبارت ختم ہو گئی تو یہ عقیدہ جو طریقہ تو نے اپنایا کہ جس کو پہچانوں گا اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور جس کو پہچانوں گا اسے مسلم کہوں گا باقی کو میں مسلم نہیں کہتا ایک دنوں وہ ہے جو کہتا ہے میں کافر کہتا ہوں نہ میں مسلم کہتا ہوں پتہ نہیں وہ کیا ہے بہرحال جو کافر نہیں ہوتا مسلم ہوتا جو مسلم نہیں ہوتا وہ کافر ہوتا دونوں میں سے ایک چیز ہونا لازمی ہے اضافت علاقوں میں مخالف اس سے بڑھ کر کے یہ کتاب سنت کی مخالفت ہے وہ فہمی کے اور کی مخالفت ہے وہ مہکانا الربا وحیم اور جس پر اینما اربا اور اس کے علاوہ اما کے اتنا مغدار ہو شیطان اتنا مغدار شیطان میں نفاؤ شیطان کی طرف سے شیطان کا ہے جب شیطان نے سیک ماری ہے اس پیش میں متقر کر دی ہے کہ یہ سمجھ نہیں آگے. کسی کہ مسلمان نے سمجھتا منتہا اور اس کا آخر جو ہوتا ہے وہ بہت بڑی محسوس اور دین کے اندر غلب ہوتا ہے غروبہ مار جانتا ہی بکل متا الا اللہ کا مسلم ان اللہ کا اور ہو سکتا ہے کہ یہ متاث جس پہ تو گھوم رہا ہے اس کی انتہا یہاں پر ہو کہ ایک دن تیرے پر وہ آئے کہ تو اپنے اس مسلمان تو سبھی نہ کرے غروبہ مر رہا ہو سکتا ہے کہ تیرے اوپر یہ بھی حال آئے کہ ایک دن میں کئی مرتبہ تو اپنے پھر کرے کہ میں کافر ہو گیا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک احمد نے ایک شخص کو کہا وقت میں جب اس شخص کے ساتھ تھا تو تیری ایک بیوی مر گئی تھی تو وہ کون تھی وہ کافرا تھی اس نے کہا اس نے کہا تو, تو کون تھا؟ اس کو اپنے آپ کو کافر کہنے میں ذرا دیر ہو گئی نہ جیتا اس کا اس نے کہا تو کافر ہے اور اب جو اسے کافر نہ سمجھے وہ کافر کافراج تو کہا وروبا ماں ہو سکتا ہے یہاں کماسالی کماس غیر یہ ایسے نہیں بات کر رہا ابو بکیر کہتا یہ حال اس سے پہلے کئی لوگوں کے ساتھ ہو گزرا ہے اور ہم نے وہ لوگ دیکھے عربوں میں جو علم بھی رکھتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہوا ہے اب ایک اور سوال ان کا اور اس کا جواب اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں بات لمبی ہو رہی ہے اور عربی کی وجہ سے جو نہیں اس کی دلچسپی رکھتے ان کو فکل محسوس ہو رہا ہے اب ایک اور سوال چھوٹا اس کا جواب یہ بڑا اہم سوال ہے وہ کہتے ہیں یہ حکام کے بارے میں ہے کہ یہ حکام جو ہے کہ ان کو جو کفر لوگوں پر چھوٹ رہے ہیں کافی کہیں گے تو پہلے ان پر حجت تمام کرنا ضروری ہے حال یہ بھی وہ قیام الحجہ اللہ طواوید الحکم المعاثرن یہ جو آج کے ہمارے حکام ہیں جو اسلام کی بجائے زمین پر بیٹھ کر حلال و حرام مقرر کرتے ہیں اپنے اور اپنی شریعت بنا کر ملکوں پر چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو ہانکتے ہیں اور وہ لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے نبی علیہ الخلاط و کی شریعت کیا ایسے پرواہ کریں اور اس سے پاک یہ تعویر باطن کے ساتھ یہ تعویل باطل کے ساتھ تصدیق دیں وہ نہیں ہے یہ مثال اس کی مثال نہیں بنتی مامون اور متسم کی مامون موتسم اور واطل جو احمد بن حمبل کے وقت تھے اور احمد بن حمبل کو مارتے تھے وہ اس لیے جگا تیٹ تھے اور اس لیے ان کا کفر جو ہے اس کو کفر کہا احمد بن حمبل نے قرآن کو مخلوق کہنے کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تنظیم بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اس بلک میں داخل ہو گئے جیسے کچھ لوگ قرآن و بیس پر چلنے کے جذبے میں جا کر اس بلاک میں داخل ہو گئے کہ انہوں نے اسلام میں نئی نئی شرطیں داخل کی تو وہ ان کا قانون پورے کا پورا شریعت کا قانون تھا اور وہ یہ تصور بھی نہیں رکھتے تھے کہ قانون کبھی خود بھی بنایا جا سکتا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس نے پیدا کیا قانون مقرر کرنے کا اسی کا حق ہے جس نے لکڑی کا قانون مقرر کیا کہ لکڑی کی ایک خاص طبیعت ہے لوہے کی ایک طبیعت ہے نائٹروجن گیس کی دوسری ہے ہائیڈروجن کی تیسری ہے اوزون کی چوتھی ہے اور اسی طرح سے اللہ نے پانی کی طبیعت ٹھنڈا کرنا آگ کی طبیعت جلانا بنایا اور اللہ تعالی نے ان کو اپنے اپنے قانون میں جکڑ دیا ہے انسان کی ساری ترقی جو ہے وہ ان چیزوں کی طبیعت سے مستقل ہونے پر مبنی ہے اگر اللہ آپ کی طبیعت کو بدلئے ہوا میں آکسیجن کی طبیعت کو بدل دے اللہ لوہے کی طبیعت کو بدل دے اللہ بجلی کی طبیعت کو بدل دے اللہ ہوا کی طبیعت کو بدل دے ساری کی ساری ریسرچ دھری کی دھری رہ جاتی ہے ہم پتھر کے زمانے میں آج اسی وقت پہنچ جاتے ہیں تو جب کائنات کے ذرے ذرے کو ایک قانون اور قاعدہ اور ایک زندگی اور ایک اصول دے رہا ہے انسان کے لیے کوئی ہے یہ اپنے اصول مقرر کر کے یہ جو حکام اپنی مرضی سے اپنی عدالتیں قائم کرتے ہیں اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے بے پرواہ ہو کر فیصلے کیے جاتے ہیں کبھی وہ فیصلہ اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے کبھی کبھی مخالف ہوتا ہے کیا حجت تمام کرنی چاہیے پہلے جا کر تبلیغ کریں بتائیں کہ آپ اس پر کر رہے ہیں پھر کاغذ کریں یا قابل ہو چکے یہ سوال ہے ہر یقیام الحجہ اعلیٰی تل حکم الماثرین آج کے جو ہمارے حکام ہیں ان پر ہجت تمام کرنی چاہیے قبل الحکمل ہے بالکل ان پر صفر کا حکم لگانے سے پہلے علماء کو حجت تمام کرنے کے الجواب الحمد للہ ربی العال قیام الجا تج نہیں کیا خوبصورت قانون دیا دو حرفوں میں کہتے اس حجت تمام کرنے کی حاجت اس شخص کے لیے ہوتی ہے جس کا کوش جس کا شرک جس کی مخالفت شریعت کی جہل کی وجہ سے ہو اس جہل کی وجہ سے ہو جس کو وہ دور کرنا چاہے تو اس کے پاس افباب موجود نہیں ہیں وہ دور بھی کرنا چاہے تو اسے دور نہیں کر سکتا کوئی بتانے والا نہیں جیسے کوئی شخص مرزائیوں کے ہاتھ میں افریقہ کے اندر مسلم ہوا اس نے لا لاید اللہ محمد اور رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اب اسے اس کے دل میں وہ متلاشی حق ہے کہ کیا مرزائی صرف مسلمان ہے یا مسلمان کوئی اور بھی ہے تو وہ اس کے کان میں وہ بھنٹ پڑی ہے کہ مرضاوں کے علاوہ بھی مسلمان ہیں تو وہ کہتا ہے وہ کون ہیں اور اس کے بر پر اگر اس کے کان میں پڑی ہے کہ مرضاوں کو تو مسلمان کافی کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے قرآن تو یہی ہے نا وہ کہتا ہے قرآن یہی ہے وہ جاننا چاہتا ہے کوئی بتانے والا نہیں وہ سفر کرتا ہے جب تک وہ سفر کرتا ہے جاننے کی کوشش کرتا ہے بےچارے کو کوئی معلوم نہیں ہمارے حکیم صادق صاحب تھے انہوں نے علم پڑھا پھر ماشاء ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے اٹھارہ سال کی عمر میں ہندو سے مسلمان ہوئے کل عما لا لا کا بیان سنا تھا تو عید کا متاثر ہو گئے بڑے شرابی کبابی تھے باپ باپ مارتا تھا اس رات آوارگی میں باہر رہے کبھی رات نہیں باہر رہے تھے کہنے لگے آج تو ابا چمڑی اکھیڑ دے گا ساری رات کہتے ہیں باقی جو تھی بچی تھی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑتا تھا آیا تو ابا نے کچھ کہا ہی نہیں حیران ہوا اسلام لے آئے اسلام لانے کے بعد بریلیوں کے پاس آ گئے آپ کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا یار ہم چھوٹے یہ مجرک سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے یہ کس قسم کا اسلام ہے جو میں نے قبول کر لیا اس نے کہا کہ یہ کیا چیز آپ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے اس نے کہا تو ہی ہے انہوں نے کہا وہ کون اور کہاں ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کیا چینیا والی مسجد میں پھر وہ چینیا والی مسجد میں گئے اب جب تک یہ مطلاقی حق تھا ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا تھا تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اس نے یارس اللہ بھی کہہ دیا ہو اور ضرور سلام ان کے طریقے پر کر دیا ہو کیا یہ مصرف تھا واللہ بہت دل کی سختی ہے جو اسے مصرف کروں اس کے پاس وہ جہل تھا جس کو دور کرنے کا اس کے پاس سبب نہیں تھا یہ نیا آدمی تھا دیکھئے کیوں ہی اسے سبب حاصل ہو رہے ہیں یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب یہ سینیا والی مسجد آیا تو اس نے جیل کا پورا علم پڑا اور بہت اچھا عالم تھا آب ان میں بڑا ذیت تھا حدیث بہت سیدوانی جار تھی اور کڑابزیاں لگاتے تو انہوں نے کہا کہ علماء کا روزگار کا ذریعہ اسی دین کے ذریعے سے تو پھر وہ حکیم بنے اور ساری زندگی للہ فی اللہ دین کی تبلیغ کرتے رہے تو یہ وہ جہل ہے جس جہل کو دور بھی کرنا چاہے تڑپ بھی ہو دل اللہ کے لیے مخلص ہے مومن ہے سنی مل فترتا ہے تڑپ رکھتا ہے بریلے میں گھرا ہوا ہے بلوچستان میں دور دراز کے علاقے میں ہے سراب کے دور دراز کے علاقے میں ہے بیچارے کو کچھ بتاتا نہیں الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں جو ہی اے ہاتھ ملتے وہ بات مان لیتا ہے جب آپ مسجد بناتے ہیں ایک زمانہ مسجد بنتی تھی پہلے زمانتے ہوتی تھی لڑائیاں ہوتی تھی پتھر چلتے تھے گولیاں چلتی تھی یہ مسجد بھر کون کہتا تھا یہ آسمان سے گرتے تھے لوگ یہ وہی سبھی ملفطرت لوگ ہوتے تھے جو ان میں موجود ہوتے بعض اوقات مشرک سے شرک سے تباہ کرتے بعض اوقات شرک پر ہوتے نہیں تباہ سبن اچھے لوگ ہوتے کوئی چھاپ نہیں ہوتی وہ کہتے یار یہ تو نہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے ہیں نہ کہ یہ ریس کا انکار کرتے ہیں خام خام میں وہ ہمارے وہاں دھوکے میں رکھا وہ آ جاتے ہیں تو ایسا آدمی ہو اس کے لیے جہل فائدہ دیتا ہے جو سلیم الفطرت ہو تو عیدی ہو مگر جہل کی وجہ سے بعض شف کی قسموں میں بعض قرآن و سمت کی مخالفت کی قسموں میں پڑا ہوا ہو جو کبر شخص بنتی ہے سمجھ لیں اب یہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں تو اس کے لیے جو عازد وہ دور نہ کر سکے اپنے جہل کو وہ اولاد تواغیر اور یہ تواغیر یہ حکام مسلمانوں کے ملکوں کے مصعول جن کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے اور کیا جا رہا ہے لذانے کا یہ تو اس طرح کے نہیں بالحم یہ تو اللہ کے دین کو سب سے زیادہ جانتے ہیں ہی کا بطالی بطالی بطالی یہ جب اسلام کا مقابلہ تجھے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تو دیکھو کیسے کیسے مولوی بھرتی کریں گے کیسی کیسی خوفناک دلیلیں مہیا کریں گے کیسی کیسی اسلام کے بعد ये باتیں یہ نکالیں گے یہ تو اس طرح کی باتیں کریں گے جیسے دین پڑھ کے آئے یہ پورا دین جو ہے سیکھنے والے لوگ حاصل کریں گے اور پھر اسلام کا مقابلہ اسلام کی تحریف کرنے کے ساتھ کریں گے تو ان کو دن رات اسلام کے مقابلے میں اسلام کی شکل کو بگاڑنے والا پائے گا اب بھی اسلام کو یہ نہیں جانتے فرمایا کہ جو کہتا ہے کہ ان تواغ پر بھی حجت تمام کرنی چاہیے پہلے تبلیغ کرنی چاہیے پھر کہنا چاہیے کہ یہ کفر میں چلے گئے اور کافر ہو گئے کثر تقسیری ان کو پھر کافر کہا جائے گا کہتا ہوفل وہ غافل ہے جان بوجھ کر غفلت کو اختیار کر رہا ہے الجاہل وہ جاہل, جاہل ہے اللہ علیہ حجا چاہیے تو یہ تو اس پر حجت تمام کر کے اسے کافر کر دیا جائے, جائے وہ اتنا ظالم ہے ہجت تمام کرنے کے بالکل محتاج نہیں ہے میرے بھائیوں اگر میں نے نرمی سکھائی آج تو وہ میرے اور آپ کے لیے اس لیے ہے کہ ہم مہذب ہو جائیں ہم اپنی زبان کو سنبھال یا بات کیا کریں فتوا بہت خطرناک معاملہ ہے اور سطح میں ہمیں کوئی بہت ضرورت نہیں ہے ہمارے علما موجود ہیں جنہوں نے ستنے دیے ایک عالم سب کا نہیں کیا امریکہ کی حمایت کرتا مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ہیں ہمیں ہے تو ضرورت ستو دینے کی ہم کیوں خواب بوجھ اپنے اوپر لاد لیں کیا عبد العزیز میرستانی نے غلام اللہ رحمتی ہے امین اللہ پشاوری نے اور ان اولادوان سب نے اپنی چلاؤں اصطبی میں فضوا نہیں دیا اور غزوہ اخبار میں نہیں کہ جو شخص بھی امریکہ کی شکایت کرے گا مسلمانوں کے مقابلے میں امریکہ دیا سعودیوں کے بے شمار علماء نے یہ فتوا نہیں دیا کیا یہاں پر احناف کے بہت سے مفتیوں نے یہ فتوا نہیں دیا یہ ستوا تو عام ہو چکا اس کے علاوہ قبوری شرک اور دیگر سرک کے اقسام کے آپ واقف ہیں ہر بات ایک دن میں بیان نہیں کی جاتی بہرحال میری بات تلو یہ ہے کہ علیکم بالجماعہ بل آپ کے اوپر فرض ہے کہ جماعت کے ساتھ چلیں جو جماعت سے شبرن ایک بالشت در بھی کٹ جاتا ہے اسے بھیڑیا لے جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ چلنا کیا ہے یہی امام بخاری اسی میں کتاب التاب الحتسام بال اے... کتاب ال کتاب, کتاب میں لائے ہیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی علیہ صلاح اسلام نے جماعت کے ساتھ جڑ جانے کا حکم دیا تو آپ جماعت کے ساتھ رہیں آپ علماء کے ساتھ جڑے علم اور علماء کے ساتھ جو جڑا ہوا نہیں ہے وہ کشتی امیر سے باہر ہے اس کے ڈوبنے کے امکانات ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں دنیا پر عالمی کوئی نہیں رہا اور اس وقت کوئی علماء نہیں ہے جو ہے یہ حق ہو اور جو باطن کے ساتھ لڑ رہے ہوں تو یہ سفید جود اور بغبان ہے کیا اللہ کے نبی نے جب فرما من امتی الحق تو کبھی یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ کوئی زمانہ اس سے خالی ہوگا ہر زمانے میں ایک دین متین کا نمائندہ ضرور ہوگا کہ وہ ایک عالم کی نہ ہو وہاں سے الحمدللہ للہ سے بھری ہوئی بستیاں اور امریکہ کے ساتھ قوت نہ ہونے کے باوجود ہونے کے باوجود ٹکر لینے والے لوگ اور دن رات جانے قربان کر کے کفر کے دل میں اپنی حیدت تاریخ کرنے والے مومنین اور مسلمین وہ لوگ موجود ہیں جو مرنے کے لیے اس طرح تڑپتے ہیں کہ کافر کبھی جینے کے لیے بھی شاید اس طرح نہ تڑپا ہوگا اللہ تبارک وطالعہ مجھے اور آپ کو کہیں سنے میں سے حق بات کو دل میں زدہ دینے عمل کی جینت بنانے کی توفیق عطا فرمائے آم اور ہمیں اسی پر جمع رہنے کی توفیق دے یہاں تک کہ ہماری موت اس حال میں ہو کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو اور ہم اپنے اللہ تبارک وطالعہ پر راضی ہو اس سلسلے میں اس درد سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں باقی سوالات کے لیے بہت علماء ہیں ان سے آپ پوچھیں اچھا جی وقت کتنا نماز میں السلام علیکم کیا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز پڑھی ہے پڑھائی ہے اگر نہیں تو اکثر لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں سی حدیث کی روشنی میں بیان کریں ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز میں کوئی نقص واقعہ نہیں ہوتا اس لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ننگے سر نماز پڑھ کے ایک اعتراض کرنے والے کو کہا کہ میں نے اس لیے پڑھی کہ تیرے جیسے اہم کو, کو پتہ چل جائے کہ ننگے سر نماز جو ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہو جاتی ہے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ عادت مبارک یہ ہے کہ سر جھانپتے تھے تمام اہمت المسلمین سر ڈھانپتے تھے اس لیے مسلمانوں کی ثقافت یہی ہے کہ سر ڈھانپا جائے یہی بہتر احتارے لوگوں کو برایا نہ جائے تمام موحد جماعتوں کے امیر اپنی اپنی جماعت کے لوگوں کو اپنا اپنا سچا ہونے کا چرچا کرتے ہیں تمام جماعتوں کے پیروکار کشمکش کا شکار ہیں ایسی کوشش کیوں نہیں کی جاتی کہ تمام مواحد جماعتوں کے امیر ہی اپنی اپنی کمی کتاب دور کر کے ایک امیر کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں جو کہ ہاتھ پر مبنی ہو بات یہ ہے کہ جب تمام موحد ہیں تو یہ اصلاً توحید کی وجہ سے اکٹھے ہیں کہ پریشانی کی کون سی بات جب سارے توحید پر ہیں اور ان کے اختلافات یقیناً گھر کے اختلافات ہیں جو آپس میں مومنین مسلمین کے ہوتے ہیں یہ اختلاف کتنے بھی ہو جائیں اس میں حیرت کا پیدا ہونا حرام ہے حیرت اس میں پیدا ہوتی ہے جب کفر میں اور اسلام میں جب توحید میں اور شرک میں جب سنت میں اور بدعت میں دونوں میں فرق آدمی معلوم نہ کر سکتا ہو بدعت والا دلائل دے تو بدعت سنت معلوم ہو سنت والا دلائل دے تو دوسری بات بدت معلوم ہو شرک والا دلائل دے تو ایسے معلوم ہو یہ شرکی نہیں ہے توحید ہے توحید والا دلائل دے تو شرک معلوم ہو اسلام والا دلائل دے تو کفر معلوم ہو کفر والا دلائل ہے تو کفر اسلام معلوم ہو اگر ساری جماعت توحید پر ہیں تو علیحدہ علیحدہ بھی کام کر رہی ہیں تو الحمدللہ ان کا من ایک ہے اور اگر یہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑتے ایسے بداتی ہیں تو پھر یہ توحید پر نہیں بداعت پر ہیں پھر یہ بداتی گروہ ہے اگر یہ اس قدر دل کے تنگ ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور جو نماز پڑھ کے ایک کے پیچھے آ جائے دوسرا پھر اس کے پیچھے چھوڑتا ہے پھر یہ ایک گروپ نہیں ہے اہل سنت کے نہیں ہے بلکہ یہ بدعتیوں کے گروپ ہیں تو ان میں تو تحیر ہوتا ہی بدعت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابئی سے سلام لیتے تھے یا نہیں اور عبداللہ ابن ابئی کے سلام کا جواب دیتے تھے کہ نہیں کسی بھی کلمہ گو بھائی سے سلام لینا چاہیے یا نہیں اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں ہمارے امام ابو بصیر نے اس کا جواب دے دیا کہ جس کا ظاہر اسلام ہے اس کے ساتھ مسلمان کا سلوک کیا جائے گا اگر کوئی مسلمان جو اہل حدیث نہ ہو کیا ان کے مساجد میں جا کر تبلیغ کی جا سکتی ہے جبکہ وہ خود اس کی دعوت دیں جبکہ وہ خود دعوت دیتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ دعوت توحید سے متفق ہیں پھر ان کے اسلام میں کسی قسم کی بھی کمی سمجھنا اس اعتبار سے کہ اسلام کا حکم لگانے پر ان سے ڈرنا کہ کہیں دعوت دینے گئے تبلیغ کرنے گئے تو مسلے پر وہ کھڑا ہو گیا تو کیا آفت آ جائے گی یہ بدترین بدا کشمیر میں ہونے والی لڑائی کیا جہاد ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا ہم پر اس لڑائی میں شریک ہونا فرض ہے اگر یہ لڑائی جہاد نہیں تو پھر کیا ہے اور اگر جہاد ہے تو قرآن و سنگت کی دلیل دیں کشمیر میں لڑائی جو ہو رہی ہے اس میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف حکم ہے جو اہل ایمان اہل توحید وہاں پر گھرے ہوئے ہیں جیسے عراق میں جس وجہ سے بھی امریکہ آیا کاٹا نظر افغانستان میں جس وجہ سے بھی امریکہ آیا کاٹا نظر اس سے بوسنا والے جس وجہ سے بھی ستائے گئے سربوں نے انہیں قتل کیا جو بھی وجہ ہو فلسطین میں جس وجہ سے بھی یہودی مار رہے ہیں اس وجہ پر بات کرنے کی بجائے جو اب مسلم گر گیا اللہ نہ کرے کبھی نہ ایسا ہو یہ مسجد اگر گھیر لی ظالموں نے اللہ کی توحید کے دشمنوں نے تو اب تو لڑنا پڑے گا اس کا لڑنا عماری جہاد ہے اور اس کی انشاءاللہ شہادت اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اسی طرح سے وہ نوجوان جو بیچارہ یہاں سے جاتا ہے اور اس لیے لڑتا ہے کہ وہ کافر کٹے سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے ہندو سے اور اسے توپ کے گولے میں جنت نظر آ رہی ہے اور اس کو اس کے بڑوں نے یہی سمجھایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کے حکم کے تحت ہو رہا ہے اور یہ کتاب جو ہے آخر کار اللہ کے دین کی سر بلندی اور اہل ایمان کی عزت میں منتج ہونے والا ہے تو وہ لڑکا جتنا جانتا ہے اس کا مکلف ہے اگر اس کا جہل ایسا ہے کہ اس کو دور کرنے کے اسباب اس کے پاس نہیں ہیں تو اللہ اس کو اس کی نیت سے بڑھ کر اجر دے آمین اور اگر اس کے پاس جہل ایسا ہے کہ جس کو دور کرنے کے اسباب ہیں تو وہ آنکھیں کھول کر دیکھے کہ کشمیر کا جو لڑائی ہے یہ کون کروا رہا ہے اور کون اس کی وجود کو متعین کر رہا ہے کون ہے کہ جس کے دو فکڑے سے سپاہی کیا دھاگا لے کر کھڑے ہو جائیں بارڈر پر اور کہیں کہ اب کشمیر کوئی نہیں جائے گا کیونکہ اب انڈیا سے ہماری صلح ہو گئی ہے تو اس کا دھاگا بھی کوئی توڑ سکے وہ کون ہے جس کو اصل قوت ملی ہوئی ہے وہ جو کبھی مجاہدین کے امیر کو جیل میں بھی ڈال دیتا ہے تو امیر باہر نہیں نکل سکتا تو اگر سارا کچھ وہی کرواتا ہے اور جہاں وہ کھڑا ہونے دیتا ہے کھڑا ہونے کی اجازت ہے وہیں کھڑا ہوا جا سکتا ہے جہاں گولی چلانے کی اجازت ہے وہی گولی چلائی جا سکتی ہے جہاں وہ گولی نہیں چلانے دیتا وہاں گولی کیا کوئی گھر کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تو پھر اسے خود سوچنا چاہیے کہ جہاد تو ہے اس لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے راستے میں جو رکاوٹ آئے اسے دور کیا جائے جب سب سے بڑی رکاوٹ یہی تواویز یہی وقت کے حکام ہے جو اللہ کے دین کو لوگوں پر نہ نا نافذ کرتے نہ نا لوگوں کو اللہ کے دن پر چلنے دیتے ہیں نہ نبی سلاط و اسلام کی بے ادبی کا خود بدلہ لیتے ہیں نہ کلمہ پڑھ کے صحیح اسلام میں داخل ہو کر اسلام کو نافذ کرتے ہیں بلکہ مسلمین کو کفار کے حوالے کرتے ہیں اور مسلمین کی ٹانگ کھینچنے میں اور انہیں قتل کرنے میں مشغول ہیں اگر انہی کے چنگل میں رہ کر لڑنا ہے تو پھر اس شخص کے لیے جائز نہیں کیا کیسا ہے امریکہ نے عراق اور افغانستان کے اوپر حملہ کیا ہے اس کے خلاف جا کر جہاد کیا جا سکتا ہے یہ جہاد بھی ہے کہ نہیں یہ پکا جہاد ہے ان اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جن کے عقائد صحیح ہیں اور جو صحیح مقصد کے لیے یعنی علاق کریمت اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور جن کا قتال اور جن کی لڑائی ان کے اپنے ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ اس کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں کسی تعاوت کے ہاتھ میں نہیں ان کے ساتھ شامل ہونے کا کسی کو راستہ ملتا ہے لڑنے کے قابل ہے تو آج ہی شامل ہو اگر امیر صاحب اپنی ہی جماعت کے کسی ساتھی سے ناراض ہو تو امیر صاحب سے کس طریقے سے درخواست کی جائے کہ وہ راضی ہو جائے یہ تو داخلی معاملہ کیا کوئی آج اس سگریٹ پی کر اور بعد میں یہ کیا دانت صاف کر کے امامت یا نماز کروا سکتا ہے یا اس کی امامت میں نماز پڑھ سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی بتائیں اگر منہ صاف کر لیا تو کروائے امامت سوال محترم ڈاکٹر سوال بلا البرا کا مختصر طارف فرما دیں جو لوگ جمہوریت کے ذریعے اسلام لانے کا خواب بتاتے چاہے وہ وہیز کلوائے اور وہ مجلس عمل میں قبر پرستوں اور صحابہ کے دشمنوں کو بھی اپنا ساتھی بناتے ہیں اور دوسرے جو جہاد کا نام لے کر اسی کبیل کے لوگوں کو اسلامی رنما پیش کرتے ہیں ان کو مساجد میں دعوتی دروس کے لیے بلوانا چاہیے ہرگز نہیں بلوانا چاہیے جب انہوں نے اپنی اسٹیج پر ان لوگوں کو اسلامی رہنما کی حیثیت سے پیش کیا جن کے مشرق ہونے پر وہ خود گواہ ہے اور خود وہ اپنے درسوں میں اپنی تعلیم گاہوں میں اپنے فتو میں غیر اللہ کی پکار لگانے والے کو غیر اللہ کا ذبیہ کرنے والے کو غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والے کو قرآن کو بدلی کتاب بتانے والے کو صحابہ کو کاغیر کہنے والے کو آئمہ کو معصوم کہنے والے کو اور اسی طرح سے اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کو امن دینے والا اپنے قانون کی بالا تری کا ہر وقت حوالہ دینے والا کہنے والے کو کافر کہتے ہیں اب کس منہ سے لا کر ان اسلامی رہنما کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل کفر کے مرتکب ہے مگر کافر کہنے کے لیے آپ کو بہت احتیاط چاہیے کافر کہنا ہر ایک کا کام نہیں کیونکہ دوسری طرف ان کی توحید اور ان کی سنت اور ان کا اسلام بھی موجود ہے ان کی اس دوبلی چال کی وجہ سے جب تک اپنی اس دوبلی چال کو نہ چھوڑے ایسے علماء کو بھی درس کے لیے بلانا ہم لوگوں کو بھی بلانا لوگوں کے دماغ کو ملک کھیتر شیط میں ڈال کر پیسنے والی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے عراق اور افغانستان کے جہاد کا تو ذکر کیا ہے لیکن کشمیر کے جہاد کا کیوں نہیں کیا, کیا کشمیر میں جہاد کرنے والے حزب اللہ نہیں ہیں بات یہ ہے کہ پچھلی بات غیر مکمل رہے گی اس کا جواب ہو چکا کہ ان کے اندر سارے لوگ برابر نہیں یہ نہ کریں آپ راکزی اور خارجیوں والا کام کہ سب کو برابر کر دیں بلکہ ان کے اندر جو اچھے علماء ہو وہ کسی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں مثلا ابراہیم صاحب تھے ٹاؤن شپ والے الحمدللہ خالص تو تھے ہمارے گمان میں بڑے اچھے مومن مسلم آدمی تھے انہیں کوئی درد پر بلائے تو بلائے ان کا ٹانکہ بھی ان کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ شخص جو ان کاروائیوں میں شریک ہو ان کے ساتھ صرف اس سے بچے جو ان کاروائیوں کے مخالف ہیں اور اس کے پاس کوئی تعویل ہے یا کوئی شبہ ہے اس کا معاملہ اس کے حالت کے مطابق ہے سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا یہ خارجیوں اور رافضیوں کا مطلب ہے السلام علیکم بالغ بچوں کے لیے بڑے یعنی کہ سنت کے مطابق پٹے بال رکھنا چاہیے کہ نہیں حدیث یا قرآن سے دلی کیوں نہیں پٹے رکھنا بالکل سنت ہے مگر یہ کان یعنی کندھوں کے ساتھ چھو رہے ہیں اس سے لمبے نہ ہو سنی دیوبندی بریلوی کے ساتھ بچی کا رشتہ کرنا جائز ہے سنی دیوبندی بریلوی سب کو ایک کر دیا ظلم کر دیا اللہ اکبر دیوبندی یعنی احناف احناف میں مختلف لوگ ہیں احناف کا اصلن عقیدہ تو ابو حنیفہ کے ساتھ ہے رحمہ اللہ اس لیے اناف پر مسلمین کا اہل سنت کا حکم لگے گا کیونکہ وہ اہل سنت کے امام ہیں جس طرح اہل حدیث کا عقیدہ محدثین کے ساتھ ہے اور آئمہ حدیث کے ساتھ تو ان میں سب پر صحیح العقیدہ کا حکم لگے گا اللہ یہ کہ کوئی دعویٰ تو یہ کرے مگر شرک میں ڈوبا ہوا ہو اسی طرح جو حنفی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے پھر اگر بیٹی کا رشتہ دینا ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے کہ اس کے عقائد کیسے ہیں اگر ماشاءاللہ توحید پر ہے تو پھر وہ مسلم ہے اگر امیر ماننا ضروری ہے تو مسلک اہل حدیث کی کئی جماعتیں ہیں کس کو امیر مانا جائے میرے امیر ماننے کی بات ایک دفعہ بھی نہیں کی میں نے کہا اب طاہ فتح المنصورہ کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے یہ تو نبی علیہ سلاط والسلام نے بھی بتایا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ امام کوئی نہیں ہوگا مسلمانوں کا جماعت المسلمین موجود ہوگی اس وقت سارے فرقوں سے جدا ہونے کا حکم ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ مل جانے کا آپس ہی میں اہل حدیث میں سے کس کے ہاں ساتھ قربت رکھی جائے اہل حدیث میں سے اس کے ساتھ قربت رکھی جائے جو حدیث پر حمل پیرا ہے اور جو حدیث کو عقیدہ بناتا ہے اور اہل حدیث کے طریقے پر ہے باقی اہل حدیث کہلانا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں بلکہ سیدھا مسلم کہلانا چاہیے ہوا ثما کو مل مسلمین قبل عقیحا تھا اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس کتاب میں اور پہلی کتابوں میں بھی سنی دروپدی کے پیچھے تو اختر علمات سنا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی آپ کا کیا خیال ہے ایسا تو کوئی بس جو شرک کرتا ہے کفر کرتا ہے جس کے عقائد گندے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ کچھ بھی کہلا لیں محترداز صاحب پاکستان میں تابوتی حکومت کے خاص محکموں میں متنوع تابوتی عدالتیں سرونی لشکر پولیس فوج رینجر ایئر فورس وغیرہ معدن کی نوکری کرنا جائے ہے دیکھیں جی کافروں کہ یہاں جو لوگ نوکر ہوتے ہیں وہ اگر کفر میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو کفر میں چلے گئے ہیں اگر گناہ میں ساتھ دے رہے ہیں تو گناہ میں چلے گئے ہیں اگر کوئی ہی اداری کام ہے کوئی ادارے کے ساتھ متعلق ہے اور دونوں میں سے کسی کے ساتھ ساتھ نہیں دے رہے تو پھر بالکل وہ نہ تاثر نہ مشرک ہوئے اور نہ گناہ گار ہوئے بلکہ خطرے میں ہے کیا غیر مسلم لوگوں کو نبی خود دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے یا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے قرآن حدیث کی روشنی بداؤ سننا ہے یہ بدائے سننا ہے کہ آج کے دور میں کوئی دعوت دے تو اس کے ہاں جا کر لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں یا نہیں دعوت دینے کے لیے جا کر اگر فائدہ ہوتا ہے تو جانا چاہیے اگر وہ لوگ آتے ہیں تو پھر ان کو بھی دعوت دینی چاہیے یہ جس طرح سے دعوت کا راستہ آپ کو کھلتا ہوا نظر آئے اس راستے کے ذریعے دعوت دینی چاہیے اور الولاء والبرا کے بارے میں پوچھا گیا تھا الولاء والبرا اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو ایسا واجب ہے کہ اس کے بغیر آدمی مسلم نہیں ہوتا اور جو کافر اور مسلم کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو میں یا طلّہ امین کمفائن وہ انہیں میں سے ہے مگر اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ دوستی جو ہے وہ کس درجے کی ہے کیا ایسی دوستی ہے کہ ان کے کفر و شرف پر بھی اس شخص کا اقرار ہے یا ان کے کفر و شرف میں بھی یہ مسلمانوں پر ظلم توڑنے میں بھی ساتھی ہے یا یہ اس سے کم تر ہے جتنا درجہ اتنا حکم مثلا یہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے کہا کہ کون ہے جو مجھے اس شخص کے بارے میں جو ہے اس اس قسم کے الفاظ سے مفہومن کہ اس سے محفوظ کرے عبداللہ اپنے عبائی سے تو ایک صحابی عزید بن عظیر قالتمختے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر ہمارے قبیلے سے ہے تو حکم دیجیے ہم قتل کر دیتے پہلے سات بن معاذ اٹھے تھے اور اگر وہ دوسرے ہمارے بھائیوں کے قبیلے سے ہے تو بھی ہم قتل کر دیتے ہیں تو اس پر سات بن عبادہ کو قبائلی غیرت آ گئی رضی اللہ تعالیٰ ان رضی اللہ تعالیٰ ان رات بن اور کہنے لگے عبداللہ ابن ابئی کی بات ہو رہی تھی ان کے قبیلے کے ساتھ حلیف تھا قتل نہیں کر سکتے اسجا دلو ان منافقین منافقینوں کے لیے لڑ رہا ہے اور منافق ہو گیا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں چوکا کہ یہ منافقوں سے جدال نہیں کرتے اور منافق ہو گیا کہ نہیں یہاں روایت موجود ہے میں دیکھ کر بتا دیتا ہوں مجھے اجتباع ہو رہا ہے تاکہ غلطی نہ ہو جائے کہ انہوں نے اپنا ان کو کیا الفاظ کہے تھے بارہ نے اس وقت حوالہ مجھے نہیں مل رہا بارہ یہ کہا کہ تم منافقوں سے لڑتا ہے اور تو نفاق کا جو ہے طریقہ اس کو ظاہر کر رہا ہے کم کم دی اس حد تک تو ضرور کہا تو یہ جو تھے اب سات دن واضح ماض اللہ استخر اللہ ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تو یہ اس وقت ان سے جذبات میں آ کر یہ غلطی ہوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماض اللہ استقفر اللہ آپ ہر شخص کو موالات بن کفار کی وجہ سے ان امی شمار کر لیں اس لیے بندہ دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس نے بات کیا کی اور وہ بندہ جس کے بارے میں بات کی وہ کون تھا کس حد تک اس کا نفاق اور گمراہی تھی یہ سارا کچھ آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد آپ حکم لگائیں گے حکم میں تیزی کرنے سے خطرہ ہے کہ آپ کہیں غلط حکم لگا کر کبر کا فتوا آپ پر نہ لوٹ جائے کیونکہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے کوئی اور میرا کوئی اختلاف ہے سفارتی ہے سفارتی کے طور پر استعمال کرے کوئی عربی میں نے استعمال کیا آپ کے سامنے کیا Thank you